السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے ہیشنگ کے سلسلے میں کلیجن اسٹریٹجیز کے بارے میں بات کی تھی جس میں ہم نے تین سولوشنز دیکھی تھی ایک لینئر پروبنگ پھر کواڈراٹک پروبنگ اور پھر لنک لسٹ ہیشنگ جیسے کہ میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں ایک کافی بڑا فیلڈ ہے اس کے اوپر کافی لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور اس میں کئی میتڈز ہیں جو ہیشنگ فنکشنز کو ایڈریس کرتے ہیں یہ اسٹوریج کا معاملہ کولیجن ریزولوشن وغیرہ وغیرہ تو آئندہ کسی کورس میں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم تفصیل اس ہیشنگ کے بارے میں بات کریں گے لیکن فی الحال ہم اس کو ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کی امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے ہیشنگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ تین میتھڈز کیسے دے گا اور جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی ہیشنگ کے لئے وہ یہ کہ یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے ہم انسرٹ ڈیلیٹ اور فائنڈ آپریشن جو ہیں کانسٹنٹ ٹائم میں کر سکتے ہیں کانسٹینٹ ٹائم میں کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا جتنا مرضی ہو انسرٹ ڈلیٹ اور فائنڈ جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں یعنی کہ اگر ایک سیکنڈ لگتا ہے تو ایک سیکنڈ میں ہی تینوں یہ کام کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ڈیٹا بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے اندر وقت درکار جو ہے وہ بڑھتا جائے گا البتہ یہ لحاظ رہے کہ اگر کلیشنس ہونی شروع ہو گئیں تو پھر چونکہ اس کے اندر وہ کانسٹینٹ ٹائم آپریشن نہیں ہم کر سکتے خاص طور پہ اگر لینیئر پروبنگ آپ دیکھیں تو اس میں ہمیں رے کو سیکوینشلی سرچ کر کے ڈیٹا ڈالنا پڑا تھا کوڈریٹنگ میں بھی یہ تھا لنک لسٹ کے کیس میں یہ تھا کہ ہم پھر لنک لسٹ بنانی شروع کر دیتے ہیں اور لنک لسٹ بنانا جو ہے وہ خود اس میں کچھ وقت درکار بھی ہوتا ہے اور میموری درکار بھی ہوتی ہے لیکن میں ابھی بعد میں چند ایک باتیں کہوں گا اور ایسی بلکہ سچویشن بتاؤں گا جس میں ہیشنگ جو ہے نہایت مفید ثابت ہو سکتی ہے دوسرے ڈیٹا سٹرکچرز بھی ہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دوسری امپلیمنٹیشن بھی ہیں آج البتہ میں ان امپلیمنٹیشن کے بارے میں اور بات تو نہیں کروں گا میں آپ کو ایک اینیمیشن کے ذریعے یہ جو تین ہیں ہیشنگ کی یہ دکھاتا ہوں یہ اینیمیشن ایک جاوا پروگرام کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ ہیشنگ کے بارے میں یا ہمارے جتنے ڈیٹا سٹرکچرز ہیں ان کے بارے میں جتنی گفتگو آج تک ہم نے کی ہے ایسا نہیں ظاہر ہوا کہ یہ صرف سی پلس پلس میں ہم کر سکتے ہیں اور یہ یقیناً ایسی بات نہیں ہے جتنے ڈیٹا سٹرکچرز ہم نے ڈسکس کیے ہیں اور اس کے ساتھ جو ایلگردمس ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ آپ دوسری لینگویجز میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ کریں گے کیونکہ آئندہ کورسز میں یا بعد میں اپنی پروفیشنل لائف میں یہ بھی آپ فیصلہ کیا کریں گے کہ کسی خاص ایپلیکیشن کے لئے کون سی لینگویج مناسب ہے جاوا کے بارے میں یہ بات کہ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کافی مقبول لینگویج بن گئی ہے اور یہ کافی اچھی لینگویج بھی ہے اور چونکہ آپ کو سی پلس پلس اب آتی ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو جاوا میں پروگرامنگ کرنی پڑی تو وہ خاص دقت پیش نہیں آئے گی دونوں کا سنٹیکس کافی قریب ہے ایک دوسرے کے بلکہ اگر میں آپ کو جاوا کچھ کوڈ دکھاؤں یا کچھ فنکشنز دکھاؤں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو سی پلس پلس ہے حالانکہ وہ جاوا ہی ہوگا دونوں کا سنٹیکس کافی قریب ہے خیر یہ تجربہ آپ کو بڑی جلدی ہو جائے گا کیونکہ جیسے میں نے ارض کیا آئندہ کورسز میں آپ جاوا بھی استعمال کریں گے تو ابھی میں آپ کو اینیمیشن دکھاتا ہوں ہیشنگ کی جو کہ ایک جاوا پروگرام کے ذریعے کی جا رہی ہے وہ میں ایک براوزر کے اندر اس کو ایز این ایپلیٹ چلاؤں گا اور یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں اگر انٹرنیٹ پہ آپ گئے ہوں کہ بعض کا براوزر میں انٹرنیٹ ایکسپلورر میں یا نیٹ اسکیپ میں کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں سے ایک جاوا کا پروگرام آپ کے براوزر میں آ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے خیر یہ ایپلیٹ اور جاوا کی باتیں پھر کبھی ہوں گی فی الحال میں آپ کو اس ہیشنگ اینیمیشن کی طرف لئے چلتا ہوں جیسے کہ میں نے ارض کیا یہ آپ ایک براؤزر میں دیکھیں گے اور اس میں آپ کو میں لینئر پروبنگ کواڈریٹک پروبنگ اور وہ جو لنک لسٹ والی اسٹریٹجیز ہیں تین کلیزن ریزولوشن کی یعنی کہ جب کلیزن ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ تینوں مثالیں میں باری باری آپ کو دکھاؤں گا تو آئیے اس وقت آپ کے سامنے یہ جو جاوا پروگرام ہے اس نے یہ ایک سی بنائی ہوئی ہے کی یہ پریزنٹیشن ہے اس کے بارے میں چند باتیں کہتا چلو یہاں پہ فی الحال آپ کو ارے لائک اسٹرکچرز یہ چار کالمز میں نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں ایک ہی ارے ہے جو کہ 0 سے لے کے نائنٹی تک چلتی ہے ڈسپلے کی خاطر اس کو اس طرح چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے دوسری بات کہ ارے کے اندر اصل میں دو لوکیشن موجود ہیں تو ایک لحاظ سے اس میں دو سو ہیں اور ہم کریں گے یہ یا یہ جو پروگرام ہے وہ یہ کرے گا کہ جب کولیشن ہوگی تو ہر ارے لوکیشن میں جو دوسری پوزیشن ہے فی وہاں پہ ڈیٹا ڈالے گی اور جب دوسری پوزیشن بھی بھر جائے گی تو پھر وہ پروب کر کے یا لنک لسٹ بعد میں جب آپ دیکھیں گے تو وہ پھر آگے اس ڈیٹا کو انسرٹ کرے گی اس کے بعد اگر آپ دائیں ہاتھ اوپر اسکرین میں دیکھیں تو یہاں پہ ہیشنگ فنکشن جو ہے ایچ ایکس یہ ہےش فنکشن جو ونڈو کا ٹائٹل ہے چھوٹی سی اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے اور ایچ ایکس کی ڈیفینیشن ہے موڈ ون یعنی کہ اس کو جب ہم کوئی نمبر دیں گے تو یہ اس کو ہنڈریڈ سے ماڈ کرے گی یہ ماڈ آپریشن سی پلس پلس میں پرسنٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہم جب ایک نمبر کو ہیش کریں گے 100 سے ڈیوائیڈ ہو کے جو بھی ریمائنڈر آئے گا وہ یہ ہیش فنکشن ریٹرن کر دے گی یہ آپ کے سامنے اب آ گیا ہے کہ اس میں ہم نمبرز ہی فی الحال اسٹور کریں گے ہم سٹرنگز نہیں اسٹور کر رہے اس کے علاوہ یہ کچھ اسٹیٹسٹکس کا ٹیبل ہے اس کے بارے میں ابھی ہم اتنی گفتگو نہیں کریں گے اس میں یہ لوڈ فیکٹر ایوریج پروب یہ چیزیں بھی کارآمد ہیں سورس کوڈ کا بھی ایک بٹن ہے لیکن میں سورس کوڈ فی الحال کو نہیں دکھا رہا اصل میں ہیش فنکشن کا سورس کوڈ دکھائے گا اچھا اب میں یہ کروں گا کہ اس کو آٹومیٹک موڈ میں ڈال دوں گا اور یہ پروگرام جو ہے یہ سو نمبر رینڈملی لے کے اس ہیش ٹیبل میں سٹور کرے گا اور جو چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ نمبر جو ہیں کسی خاص ترتیب سے سٹور نہیں ہو رہے بلکہ آپ کو لگے گا کہ وہ بکھرتے جا رہے ہیں اس سو لوکیشنز والی ارے میں بلکہ دو سو لوکیشن والی ارے میں اچھا ایک اور بات یہ باٹم لیفٹ یعنی کہ بالکل نیچے لیفٹ سائٹ پہ دیکھیے ہیشنگ ایلگردم اس وقت میں نے لینیئر پروبنگ سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر کولیزن ہوئی تو یہ پروگرام جو ہے وہ لینیئر پروبنگ کے ذریعے وہ کلیجن کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو اب میں اس کو چلاتا ہوں اور وہ یوں کہ اس میں یہ ایکسیکیوشن کا جو رن بٹن ہے اس کو میں دبا دوں گا اور یہ سو نمبر جو ہیں اب اس کے اندر آنے شروع ہو جائیں گے آپ کے سامنے یہ نمبر سلیکٹ ہو رہے ہیں اور ہر نمبر جو ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ دو سو سے زیادہ تین سو سے زیادہ بلکہ یہ عموماً سو سے زیادہ بھی ہیں اور سو سے کم بھی ہیں یہ نمبر جو ہیں یہ سو سے تقسیم ہو رہے ہیں اور جو بھی ریمائنڈر آتا ہے وہ اس ہیش ویلیو بنتی ہے اور وہ پھر آخرے کار اس ارے میں ایک انڈیکس بن جاتا ہے فرض کریں آپ پوزیشن 6 پہ چلے جائیں ہیش ٹیبل کی یہاں پہ آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ دو نمبر اسٹور ہوئے ہوئے ہیں پہلا نمبر جو اسٹور ہوا تھا وہ پانچ سو ہے اور دیکھیے دوسرا نمبر دو سو ہے پہلے البتہ پانچ سو کو لیں اب پانچ سو کو جب میں سو سے تقسیم کروں گا تو اس کے بعد جو ریمائنڈر آئے گا اس کی کیا ویلو ہے وہ ہے چھ چھ کے معنی کہ یہ پوزیشن چھ پہ آ کے اسٹور ہو گیا اس ٹیبل میں اس کے بعد اب ہمیں وہ یہ ترتیب یاد تو نہیں الہ دو سو چھ نمبر ہے یہ آیا تھا تو ہیش فنکشن نے اس کا ریمائنڈر بھی 6 ہی ریٹرن کیا ہوگا اب چونکہ پوزیشن 6 کے اوپر پانچ سو چھے پہلے سے ہے تو دیکھیے دو سو چھے جو ہے وہ اس کی ارے میں دوسری پوزیشن پہ آ گیا ہے یہ اب وہ کولیشن ریزولوشن کی بنا پہ اس کے بعد آگے دیکھیے پانچ سو جو کہ پوزیشن سات پہ اصل میں بیٹھا ہوا ہے یہ یہاں پہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ پانچ سو بائی ہنڈریڈ اس کا ریمائنڈر جو ہے وہ سات تھا وہ تو یقینا نہیں ریمائنڈر تو اس کا سکس تھا لیکن چونکہ پوزیشن سکس کے دونوں سلوٹس جو ہیں وہ اس وقت فل ہو چکے ہیں وہ پہلا پانچ سو اور دوسرا دو سو یہ دونوں نمبر پہلے ہی موجود ہیں تو دیکھیے پانچ سو جو ہے وہ کہاں پہ جا کے اس ارے میں داخل ہوا وہ پوزیشن سات پہ جو کہ یقین انڈیکس کے حساب سے ہیش فنکشن کے حساب سے نہیں ہے اس کے بعد آگے اگر دیکھیے تو آٹھ سو ہے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا کہ جب سو سے ڈیوائیڈ کر کے ریمائنڈر لیا تو ہیش فنکشن نے چھے ریٹرن کیا اب یہاں پہ تین جگہ جو ہیں وہ اس وقت ان میں ڈیٹا موجود ہے پانچ سو دو سو اور پانچ سو دوبارہ اس میں ہم ریپیٹ نمبرز بھی الاؤڈ کر رہے ہیں تو آٹھ سو جو ہے وہ پوزیشن سات کی دوسری جگہ پہ آ کے لگا اب اس کے بعد آٹھ سو سات کو دیکھیے جو کہ اصل میں پوزیشن آٹھ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا آٹھ سو سات کو جب سو سے تقسیم کر کے ریمائنڈر لیا تو کیا ویلیو آئی سیون یعنی کہ سات جب ہم سات والی پوزیشن پہ آئے تو یہاں پہ دیکھیے کیا ہے پانچ سو موجود ہے اور آٹھ سو موجود ہے آٹھ سو سات تو یہاں پہ پوزیشن سات کی دونوں لوکیشن میں آ ہی نہیں سکتا تو ہم نے پروب کیا تو ہمیں پوزیشن آٹھ پہ جا کے فائنلی ایک جگہ ملی تو یہ دیکھیے آٹھ سو سات جو ہے وہ پوزیشن آٹھ کی کے پہلے حصے میں آ کے لگ گیا اور میرے خیال میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک جو ہے وہ یہ پوزیشن آٹھ جو ہے اس کی دوسرے حصے میں کیوں آیا ہے اور اس کی وجہ پھر وہی کہ اس کا جو اس کی جو ہیش ویلیو ہے ایک سو کی وہ بنی 6 لیکن دیکھیے اوپر پوزیشن 6 بھی پوزیشن سات بھی اور آٹھ کی پہلی پوزیشن یہ ساری اس وقت بزی ہیں یعنی کہ ادھر ڈیٹا موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا اب سارا اکٹھا ہوتا جا رہا ہے بلکہ اب جائزہ لیں تو آپ کو ارے جو ہے کہیں بھری ہوئی نظر آ رہی ہے اور کہیں وہ خالی ہے اس میں سے کچھ وہ کلسٹرنگ بھی موجود ہے بلکہ اگر آپ پوزیشن 63 پہ آئیں تو یہاں پہ دیکھیے کیا ہوا ذرا غور کیجئے کہ یہاں پہ 263, 963, ایک اور 963 پھر 963 پوزیشن 65 پہ پھر پوزیشن 66 پہ بھی ایک 763 ہے یہ دیکھیے جتنے بھی ریمائنڈر 63 والے ہیں وہ یہ سارے ادھر اکٹھے سے ہو گئے ہیں جیسے کہ ایک کلسٹر سا یعنی کہ ان کا مجموعہ سا بنتا جا رہا ہے یہ ہے مثال لینیئر پروبنگ کی لیکن جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں وہ یہ صرف نہیں کہ لینیئر پروبنگ سے یہ کولشن ہم کیسے حل کر رہے ہیں بلکہ یہ کہ یہ دیکھیے ارے جو ہے کس طرح بھرتی جا رہی ہے اس میں وہ ترتیب نہیں جو ہوتی اگر ہم ارے کو سارٹیڈ آرڈر میں اگر ڈیٹا اس میں ڈالتے یا کنسیکٹو آرڈر میں ہم آن آرڈر طریقے سے ڈیٹا ڈال دیتے بلکہ کلیئرلی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ارے کسی جگہ بھری ہوئی ہے اور کسی جگہ کافی حد تک خالی ہے اور ایسا ہی ہوگا اب آئیے ہم اس کا جو کلیزن ایو ہے اس کو آپ چینج کر دیتے ہیں وہ ہم کر دیں گے کواڈریٹک پروبنگ اب ذہن میں شاید آپ یہ پوری تصویر نہ رکھ سکیں لیکن خیر میں اب مینیو میں جا کے پروب جو اس کا کلیجن الگردم ہے اس کو چینج کر دوں گا اور پھر یہ اینیمیشن میں دوبارہ چلاتا ہوں تو دوبارہ سلائڈ کی جانب آئیے اب میں ماؤس کے ذریعے اس کی لیفٹ پہ جا کے یہ جو مینیو آئٹم ہے ہیش ایلگردم اس میں کواڈریٹک پروبنگ کو سلیکٹ کرتا ہوں ارے جو ہے اب کلیئر ہو گئی البتہ اب میں نے یا اس پروگرام نے یہ بھی کیا ہے کہ ارے کا سائز جو ہے وہ پچہتر کر دیا ہے اور پھر چونکہ پورے پچہتر کی پچہتر لوکیشنز بلکہ اصل میں دگنی لوکیشنز اس ونڈو میں نہیں آ سکتی تو اس پچہتر لوکیشن ارے کو تین حصوں میں کر کے دکھایا جا رہا ہے پھر اسی طرح ہے کہ ہر پوزیشن پہ اصل میں دو سلاٹس اویلیبل ہیں یعنی کہ اگر ایک پوزیشن میں ایک نمبر آئے گا اور کولیزن ہوگی تو دوسرا نمبر اس کے بعد والی لوکیشن میں آ جائے گا کیونکہ دیکھیے کواڈریٹک پروبنگ میں بھی آپ سب سے پہلے ون اسکوئر ایڈ کرتے ہیں اور ون اسکوئر کی ویلیو آف کورس ون بن گئی تو میں نے اب کواڈریٹک پروبنگ سلیکٹ کر لی ہے اس دفعہ میں پچہتر نمبر اس میں ایڈ کروں گا اور یہ بھی آپ دیکھتے کہ ٹاپ رائٹ right پہ ہیشنگ فنکشن جو ہے اب مارڈ سیونٹی فائیو ہے یعنی کہ جو نمبر آئے گا یہ ہےشنگ فنکشن اس کو سیونٹی فائیو سے ڈیوائڈ کر کے جو بھی ریمائنڈر ہوگا وہ ایز اے ویلو ایز این انٹری جو ریٹرن کرے گی تو چلیے اس کو چلاتے ہیں میں نے اب رن بٹن دبایا اب پھر وہی کہ جب تک کلیجن نہیں ہو رہی نمبر جو ہے وہ یہ دیکھیے ارے کے پہلے والے حصے میں آتے ہیں لیکن جیسے جب دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو ہر ارے لوکیشن پہ دوسرا اس کا حصہ ہے وہاں پہ بھی نمبرز آ رہے ہیں یہ وہ نمبرز ہیں جن, جن کی کلیشن ہو گئی جب اب سیونٹی فائیو سے ڈیوائیڈ کر کے ریمائنڈر آیا اس بنا پہ اگر آپ اس کی پہلی ہی پوزیشن لے لیں جس میں نو سو ہے اور پھر ٹو فائیو ہے اس کا مطلب یہ کہ جب سیونٹی فائیو سے نو سو کو ڈیوائیڈ کیا تو ریمائنڈر زیرو اور جب 225 سے کو 75 سے ڈیوائیڈ کیا تب بھی نمبر 0 اچھا اب پھر وہی صورتحال حال ہے کہ ٹھیک ہے کچھ کولیشن ہوئی ہیں اور کولیشن کی ریزولوشن جو ہے وہ اب کوڈریٹک پروبنگ کے ذریعے کی گئی ہے یہاں پہ وہ نمبرز کافی ہیں ان میں ڈھونڈنا ذرا آسانی سے مشکل ہے کہ بھئی کون سے نمبر کو ہوئے اور پھر وہ نمبر کہاں پہ جا کے لگا خیر یہاں پہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پھر وہی ارے جو ہے وہ کافی جگہ پہ بھری ہوئی ہے اور کافی جگہ خالی ہے لیکن چونکہ ہر ارے پوزیشن کا دوسرا حصہ خالی نہیں اس کا مطلب ہے کہ کافی کیسز میں یہ کولیشن ہوئی ہے اور اس کی ریزولوشن پھر ہم نے کواڈریٹک پروبنگ کے ذریعے کی ہے اب آئیے میں آپ اس کو تیسری کولیشن سولوشن کی طرف لئے چلتا ہوں اس پروگرام کو اس کیس میں اب میں ہیشنگ ایلگریدم میں لنکڈ لسٹ جو ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں لنک لسٹ چینگ اس ایلگردم کو چیننگ ایلگریدم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب کلیشن ہوتی ہے تو وہ نوٹ جو ہیں وہ آپس میں ایک چین بن جاتے ہیں اور بلکہ لسٹ کے بارے میں یہ بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ آپ اس کی مثال ایک زنجیر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کی کڑیاں آپس میں لنکڈ ہیں چلیے اس کو بھی چلاتے ہیں لنک لسٹ میں نے سلیکٹ کر لی اب میں رن کا بٹن دباتا ہوں تو پھر ہیش فنکشن استعمال ہوگی اس دفعہ ہیش فنکشن بھی ذرا سی چینج ہوئی ہے وہ ہے مارڈ ففٹی یعنی کہ ہر نمبر کو میں پچاس سے ڈیوائیڈ کروں گا اب یہاں پہ وہ پوائنٹرز تو خیر نظر نہیں آ رہے فی الحال لیکن ابھی آپ اب تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ وہ آنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہر لوکیشن جو ہے اس کا دوسرا جو حصہ ہے وہ پہلے استعمال ہوتا ہے لیکن گفتگو کے دوران ہی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک لوکیشن پہ دو سے زیادہ نوڈز کی کلجن ہوئی تو کس طرح وہاں سے لنک لسٹ اب بننی شروع ہو گئی ہیں اور جو نیا نمبر آتا ہے وہ لنک لسٹ کی ہیڈ میں آ کے لگ جاتا ہے تو مثال کے طور پہ اگر آپ پوزیشن زیرو کو لے لیں تو وہاں پہ زیرو اور سیون ہنڈریڈ جو ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا کلیجن ہوئی تھی کیونکہ دونوں کے کیس میں ریمائنڈر زیرو ہے پھر جب چار سو آیا تھا بھی ریمائنڈر زیرو تھا تو اس کا ایک نوٹ بن گیا اور آخرے کار جب نو سو پچاس آیا تھا تو اس کا بھی ریمائنڈر زیرو تھا تو وہ بھی یہاں پہ آ گیا تو اصل میں طور پہ پوزیشن زیرو پہ اب چار نوٹس ہیں جس میں صفر سات سو نو سو پچاس اور چار سو اسی طرح آپ کو چند ایک اور لنک لسٹ بھی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ بھی وہی کل والی بات ہوئی تھی اینیمیشن سے آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ ایلگردم کیسے کام کرتے ہیں ہیشنگ ایک کافی وسیع سبجیکٹ ہے ہم اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے گفتگو یہاں نہیں کر سکتے اور اس بنا پہ بھی کہ یہ اصل میں ہمیں ایلگریدمس اور ڈومین میں لے جاتا ہے ہیشنگ کے بارے میں آئندہ کورسز میں گفتگو ہوگی میں فی الحال آپ کو ہیشنگ کے استعمال کی طرف لے جانا چاہتا ہوں ہاں یہ ضرور کہ ہم نے وہ ٹیبل ڈیٹا اسٹرکچر کی بات کی تھی لیکن اگر ایپلی ایک خاص طریقے کی ہو جو کہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ایسا استعمال کریں جو کہ اندرونی طور پہ ہیشنگ استعمال کرتا ہوگا آئیے اب میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں ان ایپلیکیشنز کی جن میں ہیشنگ خاص طور پہ انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے اب یہ ہیشنگ چاہے ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کے اندر ہو جیسے کہ میں نے پہلے کہا یا اگر آپ اسٹریٹ ہیشنگ استعمال کرنا چاہیں ایز این الدم اپنی ایک ارے بنا لیں اور اس میں ارے میں ڈیٹا ڈالیں نکالیں یا ڈھونڈیں ہیشنگ کے ذریعے یہ آپ کی چوائس ہے یہ چاند ایک اپلیکیشن میں آپ کے سامنے آپ پیش کرتا ہوں تو پہلی بات کمپائلرز یوز ہیش ٹیبلس ٹو کیپ ٹریک آف ڈکلیئرڈ ویریبلس اور پرنتس میں میں نے لکھا ہے سمبل ٹیبل آپ کو یاد ہوگا کہ کمپائلر کے سلسلے میں میں نے سمبل ٹیبل کی بات کافی پہلے بھی کی تھی یہ سمبل ٹیبل کمپائلر کا ایک اہم حصہ ہے ایک اہم ڈیٹا سٹرکچر بھی ہے اور کمپائلر کے اندر جو مختلف سٹیجز ہوتی ہیں اس میں یہ سمبل ٹیبل بہت استعمال ہوتا ہے سمبل ٹیبل میں کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ تو میں نے جیسے پہلے بھی ارض کیا تھا آپ کمپائلر کنسٹرکشن کے کورس میں پڑھیں گے بلکہ آپ سمبل ٹیبل خود بنائیں گے جب آپ ایک لینگویج ڈیزائن کریں گے چند ایک باتیں کمپائلر جو ہے وہ آپ کے ویریبلز کو سمبل ٹیبل میں رکھتا ہے جب وہ آپ کے پروگرام کو کمپائل کر رہا ہوتا ہے آپ کے پروگرام کے ویریبلز کیا ہوتے ہیں کوئی فنکشن ہے جس کے اندر آپ نے لوکل ویریبلز ڈالے ہوئے ہیں کوئی کلاس ہے جس کے اسٹیٹ ویریبلس ہیں فنکشنز ہیں اس کو آپ بھی بھیجتے ہیں اس میں بھی ویریبلز ہوتے ہیں کمپائلر نے ویریئبلس کے بارے میں کیا کیا یاد رکھنا ہوتا ہے وہ ایسی بات کہ وہ ویریبل جو ہے اس کا نام کیا ہے یعنی کہ وہ ویریبل نیم کیا ہے اس کے بعد اس کی ٹائپ کیا ہے تیسری بات وہ کس فنکشن میں ڈکلیئر ہوا ہے اس کا اسکوپ کیا ہے بلکہ سی پلس پلس میں تو آپ ویریبلس فنکشن کے شروع میں نہیں بلکہ بلاکس کے اندر یعنی کہ ایک اف سٹیٹمنٹ کے بعد کرلی بریس کے بعد بھی آپ ویریبلس ڈکلیئر کر سکتے ہیں تو اس صورت میں یہ ویریبل جو ہے وہ ایک بلاک کے اندر آ جاتا ہے یعنی اس ویریبل کا اسکوپ یا اس کی لائف ٹائم کیا ہے یہ ساری باتیں کمپائلر کو یاد رکھنی پڑتی ہیں جب وہ آپ کے پروگرام کو کمپائل کر کے اس سے اسمبلی لینگویج یا آبجیکٹ کوڈ بنا رہا ہوتا ہے تو یہ کیا کیا ہوا ایک ویریبل نیم اس کی ٹائپ اس کا اسکوپ وہ فنکشن جہاں پہ وہ ڈکلیئر ہوا تھا اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں اس سمبل ٹیبل میں آتی ہیں اب کمپائلر یہ کرتا ہے کہ آپ کے پروگرام کو کمپائل کرنے سے پہلے وہ یہ سمبل ٹیبل انیشلائز کر لیتا ہے ایک سمبل ٹیبل آبجیکٹ بنا لے گا اندرونی طور پہ وہ جیسے بھی امپلیمنٹ ہو لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا ہیشنگ جو ہے اس کیس میں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اگر کمپائلر کے بارے میں سوچیں تو اس نے ویریئبلس کے بارے میں انفارمیشن ڈالنی ہوتی ہے ڈھونڈنی ہوتی ہے یا مے بھی ڈلیٹ کرنی ہوتی ہے اگر اس کو ضرورت پیش آئے اس نے اس کو سارٹ کرنا یا ایسی کوئی اور کاروائی کے منیمم ویریبل کون سا ہے ویلیو کے لحاظ سے ایک لحاظ سے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی تو عموماً سمبل ٹیبل کے اوپر صرف تین آپریشنز جو ہیں وہ ہی درکار ہوتے ہیں بلکہ ایک لحاظ سے صرف دو آپریشن انسرٹ اور فائنڈ اب ان دونوں آپریشن کے لیے کی کیا ہوگی یہ بھی آپ ذرا سوچ لیجئے میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ویریبل نیم جو ہے وہ کی کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ایک ویریبل جو ہے اگر اس کا نام آپ نے ایکس رکھا اور پھر ایک فنکشن کے بلاک کے اندر یا اس کی کسی ایف اسٹیٹمنٹ میں پھر ایک اور ایکس ڈکلیئر کر دیا تو اب دو ویریبلس ایکس ہیں نام کے لحاظ سے دونوں ایک ہی ہیں لیکن اسکوپ کے لحاظ سے وہ ڈیفرنٹ ہے اینی ویز اگر ویریبلس جو ہیں آپ کے پروگرام میں ساروں کے نام یونیک ہیں تو یقینا یہ ایز اے کی استعمال ہو سکتی ہے اور سمبل ٹیبل جو ہے کمپائلر وہ ہیشنگ کے ذریعے مینٹین کرے گا جب بھی اس کو ایک نیا ویریبل ملے گا وہ اس کو انسرٹ کال کر کے ہیش ٹیبل میں ڈال دے گا اور بعد میں جب اس کو اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو وہ اسی ویریبل نیم سے یعنی کہ جب آپ نے وہ ویریبل کسی ایکسپریشن میں استعمال کیا تو وہ اس ویریبل نیم کو ایز اے کی استعمال کر کے ٹیبل سے نکالے گا اور اس کے ساتھ اس نے جو کاروائی کرنی ہے وہ کر لے گا خیر یہ باتیں اب کمپائلر کنسٹرکشن کی دنیا کی جو کہ انشاءاللہ آپ کمپائلر کنسٹرکشن کے کورس میں استعمال بھی کریں گے اور ڈیزائن بھی کریں گے جیسے کہ میں نے ارض کیا وہاں پہ آپ کو ایک پوری لینگویج بنانی پڑے گی یہ تو ہے سمبل ٹیبل کا استعمال جو کہ کمپائلرز میں ہے ہیشنگ کا ایک اور استعمال اس کی خاطر دوبارہ سلائیڈ پہ آئیے اش ٹیبل کین بی یوزڈ فار آن لائن اسپیلنگ چیکرز مس اسپیلنگ rather than correction کریکشن از امپورٹنٹ اینڈ انٹائر ڈکشنری کین بی ہےشڈ اینڈ ورڈ یہ استعمال کیسے ہے میرا خیال ہے یہ استعمال آپ خود بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب آپ کسی ورڈ program پروگرام میں جس طرح مائکروسافٹ word ہے اس میں آپ کوئی لیٹر یا کوئی مضمون ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں انگلش میں تو جیسے آپ type کرتے ہیں اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو ورڈ جو ہے وہ آپ کو فوراً بتا دیتا ہے کہ اس میں کوئی سپیلنگ ایرر ہے بلکہ اگر ورڈ میں آپ آپشن ایکسٹ کریں تو وہ اس کے سپیلنگ کو ٹھیک بھی کر دیتا ہے لیکن اگر فرض کریں آپ کی کوئی ایپلیکیشن ہے جو آپ بنا رہے ہیں آپ اس میں ورڈز کے اندر جو سپیلنگ ایرر ہے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اس ورڈ میں کوئی ایرر ہے یہ نہیں کہ اس کو چینج کر دو یعنی کہ اس کا اسپیلنگ ٹھیک کر دو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہیشنگ جو ہے وہ بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے اور وہ یوں کہ آپ انگلش کی ڈکشنری لیں میبی بھی جو کامن استعمال ہوتے ہیں ورڈز انگلش میں ریٹن یا اسپوکن انگلش میں اور اس میں جتنے ورڈز ہیں ان ساروں کا ایک ہیش ٹیبل بنا لیں یہ کتنے ہوں گے کو دس ہزار ہو جائیں گے میبی بھی بیس ہزار ہو جائیں گے خیر جتنے بھی ہیں اتنی زیادہ مقدار میں نہیں کروڑوں میں نہیں ہوں گے اسپوکن انگلش میں عموماً تین چار ہزار ہی استعمال ہوتے ہیں الفاظ ان الفاظ کو لے کے جو کہ یونیک ہیں ان ساروں کو ایک ہیش ٹیبل میں اب آپ ڈال لیں یہ اب آپ کی ایپلیکیشن کا حصہ بن گیا بلکہ اس کی انیشلائزیشن اسٹیج میں آپ نے یہ کیا اب جب کوئی ڈیٹا اس میں اس ایپلیکیشن میں انٹر ہوگا کوئی نیا ورڈ جب بھی آئے گا تو جیسے ہی وہ ورڈ مکمل طور پہ آپ کو ملا ان پٹ سے تو آپ اس کو ایز استعمال کر کے ہیش ٹیبل میں ڈھونڈیں اب اگر تو اس میں سپیلنگ ایرر ہے تو یقیناً وہ ہیش جو ہے وہ چانسز ہیں کہ کسی کے ساتھ میچ نہ کرے یعنی کہ وہ ہیش ٹیبل میں آپ کو نہیں ملے گا اور نہ ہی اسے ملنا چاہیے دیکھیے پیچھے کولیجن ریزولوشن جو ہے وہ ہوگی ان الفاظ کی صورت میں جو کہ ہیں تو کریکٹ ہی لیکن ان کی ہیش ویلیو جو ہے وہ ایک ہی نکل آئی تھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ڈکشنری میں لفظ جو ہیں وہ غلط تھے اور وہ غلط الفاظ ہی, ہی ہیش ٹیبل میں چلے گئے ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوا کہ جیسے ہی ایک ورڈ انٹر ہوا آپ کی ایپلیکیشن میں آپ اس کا جو آپ کا فائنڈ میتھڈ ہے اس کو کال کریں وہ ہیش فنکشن کال کرے گا اس سے جو انڈیکس آیا اس پہ جا کے ورڈ کو ڈھونڈیں بلکہ وہ ورڈ آپ کو اب ملے گا ہی نہیں فائنڈ جو ہے وہ اسٹیٹس ریٹرن کرے گا کہ یہ ورڈ تو ہے ہی نہیں ڈکشنری میں اب چونکہ وہ نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے یا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اسپیلنگ ایررز ہیں اور اس کے چانسز زیادہ ہیں دوسرا یہ کہ جو ڈکشنری ہم نے انیشلی لوڈ کی تھی اس میں وہ لفظ موجود ہی نہیں اس کے بھی چانسز ہیں لیکن چانسز زیادہ ہیں کہ وہ لفظ جو ہے وہ غلط ٹائپ ہو گیا اور چونکہ ہم نے یہ ڈیٹیکٹ کر لیا ایٹ لیسٹ جو شخص ہمارا پروگرام استعمال کر رہا ہے اس کو ہم یہ فیڈ بیک دے دیں کہ بھئی اس لفظ میں کوئی سپیلنگ ایرر ہے جہاں تک اس کو کریکٹ کرنے کا تعلق ہے اور وہ آٹومیٹکلی کریکٹ کرنے کا یہ ایک ایلگردم ہے جو کہ ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے یہ ان شاء اف انالیس کا جو کورس آ رہا ہے وہاں پہ ہم چند ایسے ایلگردمس ڈسکس کریں گے جو کہ نہ صرف ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ ایرر ہوا ہے بلکہ اس کو ٹ بھی کریں گے یا کریکشن تجویز کریں گے ہیشنگ کے سلسلے میں ایک دو اور مثالیں دیکھ لیجیے اب سلائڈ پہ آئیے گیم پلئنگ پروگرامس یوز ہیش ٹیبلس ٹو اسٹور سین پوزیشن دے بائی سیونگ کمپیٹیشن ٹائم اف دا پوزیشن از انکاؤڈ اگین گیم پلئنگ خیر یہ میرے خیال میں آپ کافی لوگ جو ہیں یہ کر چکے ہیں کمپیوٹرز پہ بھی یا جس طرح دوسری کچھ گیم سٹیشنز ملتے ہیں ان پہ بھی اندرونی طور پہ یہ سارے جو ہیں ایک کمپیوٹر پروگرام ہی استعمال کر رہے ہیں گیم جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک گرافکس اپلیکیشن ہے اب گیم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مختلف پوزیشن ہوتی ہیں یہ پوزیشنز یا آپ چوز کرتے ہیں یا کمپیوٹر چوز کرتا ہے چیس کی مثال لے لیں کہ اس کے اندر جو مختلف جو کے حصے ہوتے ہیں چس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کی موومنٹ سے یہ گیم چلتی ہے اور جو کھلاڑی ہیں وہ مختلف پوزیشنز چوز کرتے ہیں اپنے جو چیس کے پیسز ہیں ان کے لیے اب اگر چیس کی ہی مثال لیں اور ایک پوزیشن جو ہے وہ ایک یوزر نے یا ایک گیم پلیئر نے سلیکٹ کر لی اور آئندہ وہ دوبارہ وہ پوزیشن سلیکٹ کرتا ہے اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس یوزر کو بتانا چاہتا ہے یا اندرونی طور پہ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ یہ پوزیشن جو ہے یہ پہلے میں نے دیکھی تو نہیں یعنی کہ پروگرام کے دوران یہ وہ کیسے ڈھونڈے تو وہاں پہ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ چیس کی پوزیشنز کو لے کے جو بھی اس میں پیسز کی حالت ہے اس کو ایز کی استعمال کریں یعنی کہ اس پہ جو چونسٹھ پوزیشنز ہیں اس میں جہاں جہاں پہ پیسز ہیں وہ پیسز کے نام اور ان کی پوزیشن کو ایز اے کی استعمال کر کے اس کو ایک ہیش ٹیبل میں ڈال دیں اب یہاں پہ سوچیے کہ اگر دوبارہ پیسز پہ آ گئے یعنی کہ ان چونسٹھ اسکوائر پہ اور میں اس کو دوبارہ ہیش کروں تو انڈیکس کیا آئے گا یہ وہی وہ آ جائے گا جو کہ میں نے پہلے ڈالا تھا اور اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوزیشنز جو پیسز کی ہے یہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں یا آپ کا پروگرام اب یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میں پوزیشن دیکھ چکا ہوں اور اس کے بنا پہ اس نے آگے جو بھی کرنا ہے وہ کرے اس کو اس سلسلے میں یہ کہ یہ پوزیشن نہیں ہے وہ کاروائی نہیں کرنی پڑے گی ایک اور مثال ہیش functions کین بی used ٹو quickly چیک فور ان کوالٹی ایف ٹو ایلیمنٹس ہیش ٹو ڈفرنٹ ویلوز دے مسٹ بی بعض ایپلیکیشن آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈیٹا کمپیر تو کرنا ہے لیکن یہ نہیں آپ جاننا چاہتے کہ چھوٹا کون سا ہے اور بڑا کون سا ہے بلکہ صرف یہ کہ ان دونوں کا موازنہ جب کیا تو یہ برابر ہیں کہ نہیں صرف یہ اگر ایسی بات ہے تو آپ ہیشنگ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ دونوں ڈیٹا آئٹمس جو ہیں یہ کلیجن ان میں نہیں ہوتی یہ بھی چانسز ہیں لیکن فرض کریں کہ اگر کلیشن نہیں ہوتی تو پھر ان دونوں کی ہیش ویلیو جو ہے یا ہیش سے جو ویلیو آپ کو واپس ملے گی وہ مختلف ہوگی اور چونکہ یہ مختلف ہے آپ یہاں پہ اپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو چیزیں یہ دو کیز جو ہیں یہ دونوں مختلف ہیں اور اس پر نا پہ نہ پہ آپ آپ کی اپلیکیشن جو بھی فیصلہ کرنا چاہے کرے یہ تو تھے چند مثالیں جس میں ہیشنگ جو ہے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے لیکن آپ شاید یہ بھی جاننا چاہیں کہ بھئی ہیشنگ جنرلی کب مفید ہے اور کب یا وہ کون سی صورت حال ایسی ہیں جس میں کہ ہیشنگ آپ نہ استعمال کریں اور اس صورت میں کچھ اور ڈیٹا اسٹرکچر یا کوئی اور ڈیٹا ٹائپ آپ استعمال کریں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں سلائڈ کی جانب آئیے ہیش ٹیبل ویری گوڈ اف دیر از اے نیڈ فار مینی سرچز ان اے ٹیبل Hash tables are not so good if there are many insertions and deletions or if table traversals are needed, in this case, AVL trees are better. Also, hashing is very slow for any operations which require the entries to be sorted, for example, finding the minimum key or yeah, finding the maximum key. اب یہاں پہ اصل میں کافی باتیں لکھی گئی ہیں تو ان کو میں دہرائی دیتا ہوں کہ ہیش ٹیبلز جو ہیں وہ اگر آپ کا ٹیبل جو ہے ریزنیبلی اسٹیبل ہے یعنی کہ اس کے اندر زیادہ چینجز نہیں ہو رہے اور آپ نے صرف سرچز کرنی ہے اس صورت میں ہیش ٹیبلز جو ہیں وہ کافی مفید ثابت ہوں گے یہ ریزنیبلی اسٹیبل ٹیبل والی مثال جو ہے یہ ابھی ہم نے تھوڑی, پہلے, تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے وہ سپیلنگ چیکر والی مثال جہاں پہ ہم صرف سپیلنگ مسٹیکس ڈھونڈنا چاہتے ہیں ہم ان کو چینج نہیں کرنا چاہتے یا ان کو کریکٹ نہیں کرنا چاہتے وہاں پہ یاد ہے ہم نے کیا کیا تھا کہ انگلش کی ایک ڈکشنری لے کے ساری کی ساری اس میں جتنے ورڈز ہیں ان کو ہم نے ہیش ٹیبل میں ڈال لیا اور پھر یہ اب چینج نہیں ہوگا اگر ہم اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ڈالیں گے اب جب کسی یوزر نے ایک لفظ ٹائپ کیا اس ایپلیکیشن میں تو وہ ایپلیکیشن اس لفظ کو ہیش کر کے دیکھے گی کہ یہ یا وہ فائن میتھڈ کو کال کر کے کہ یہ ٹیبل میں موجود ہے کہ نہیں اور اگر نہیں تو پھر وہ فلیک کر دے گی کہ بھائی اس لفظ میں ایرر ہے لیکن پیچھے دیکھیے کہ وہ جو ڈکشنری سے ٹیبل بنا ہے وہ تو اسٹیبل رہے گا اس نے تو چینج ہونا ہی نہیں سلائیڈ پہ جو دوسرا پوائنٹ ہے دوبارہ دیکھیے ہیشبل آر ناٹ سو گڈ اف دیر آر اور اف ٹیبل ٹریورسل آر ان دس کیس ایوی ایل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپلیکیشن میں آپ ڈیٹا ڈالتے بھی ہیں نکالتے بھی ہیں کمپائلر کے کیس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اور ایپلیکیشن سوچی جا سکتی ہیں جس میں ڈیٹا بار بار جا رہا ہے کبھی نکالا جا رہا ہے یعنی کہ اس کی کوئی اسٹیبلٹی نہیں رہتی اگر تو ایسا ہے یعنی کہ بہت زیادہ انسرشنز اور ڈلیشن ہو رہی ہیں تو شاید پھر آپ ہیش ٹیبل نہ استعمال کریں اے وی ایل ٹریز یعنی کہ وہ جو بیلنس ٹری والی مثال ہے یا ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ آپ استعمال کر لیں لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ بھئی اتنی انسرشنز ہوں اور اتنی ڈیلیشن ہوں تو پھر اے وی ایل ٹریز بہتر ہیں اور اس سے کم ہوں تو پھر ہیشنگ جو ہے وہ بہتر ہے یہ اب آپ نے ایز اے سافٹ ویئر انجینئر بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا ڈیٹا سٹرکچر یا کون سا الگردم جو ہے وہ ایپلیکیشن کے لیے مناسب ہے البتہ اب یہ ضرور ہوا ہے کہ اب آپ کو ایک اور طریقہ کار مل گیا جس کے ذریعے آپ یہ ٹیبل ڈیٹا ٹائپ جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس موقع کے لحاظ سے جو بھی مناسب ہے وہ استعمال کریں لیکن یہ وہ باتیں ہیں جن کو لحاظ میں رکھ کے آپ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا ایک اور جو آخری بات اس سلائیڈ پہ ہے وہ دیکھیے آلسو ہیشنگ از ویری سلو فار اینی آپریشن وچ ریکوائر دا اینٹریز ٹو بی سورڈ یعنی کہ اگر آپ نے فائنڈ دا منیمم یا find دا میکسمم کرنی ہے یہ وہ صورت حال ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس میں نہ صرف آپ انسرٹ ڈیلیٹ اور فائنڈ کر رہے ہیں بلکہ کبھی کبھی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے سارا ڈیٹا جو ہے وہ سورٹرڈ آرڈر میں دے دو یا مجھے اس کے اندر جو منیمم ویلو ہے وہ نکال کے دو میں بھی میکسم ویلیو نکال کے دو اگر تو ایسا ہو تو پھر ہیش ٹیبل جو ہے وہ ایک مناسب تو نہیں لیکن ایک کارامر ڈیٹا سٹرکچر ثابت نہ ہو اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے وہ یوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے ذریعے بھی بلکہ اس اینیمیشن میں بھی کہ جیسے جیسے ویلیوز انسرٹ ہو رہی تھیں ہمیں کوئی خاص ترتیب نظر نہیں آ رہی تھی ارے کے فل ہونے میں وہ تو جگہ جگہ بھرتی جا رہی تھی اور جگہ جگہ خالی تھی لیزن کی وجہ سے ٹھیک ہے کچھ کلسٹرز بنے تھے لیکن پھر وہی بات کہ وہ کلسٹر کی ترتیب جو ہے وہ ہم کو خاص یاد نہیں رکھ رہے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو سارٹ کرو اس سارے ڈیٹا کو سارٹ کرو یا اس ڈیٹا میں کوئی منیمم ویلو ڈھونڈو تو آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ آپ ارے کی شروع سے شروع ہو جائیں اور جہاں جہاں آپ کو ڈیٹا ملے وہ ڈیٹا لے کے اب آپ منیمم یا میکسیمم کمپیوٹیشن کریں ہیشگ اس صورتحال میں اتنی کارآمد ثابت نہیں ہوگی لیکن جیسا کہ میں نے کہا اگر صرف فائن انسرٹ اور ریموو آپریشن کرنے ہیں تو یقیناً آپ ہیشنگ استعمال کیجئے۔ تو یہ وہ تجاویز ہیں جن کو آپ مد نظر رکھ کے ڈیٹا اسٹرکچرز یا الگردمس چوز کر سکتے ہیں اور یہ کاروائی ہم عموماً کرتے رہے ہیں یہاں پہ آپ ٹیبل یا ڈکشنری ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کی گفتگو میں ختم کرتا ہوں جو چیز غور طلب ہے کہ کس طرح ہم نے ایک ڈیٹا ٹائپ سوچا اور اندرونی طور پہ ہم نے اس کی چھ امپلیمنٹیشن دیکھی آپ کو یاد ہے شروع میں ہم نے لسٹ ڈیٹا سٹرکچر یا ڈیٹا ایبسٹرکٹ ٹائپ جب ہم نے ڈسکس کیا تھا وہاں پہ بھی ہم نے مختلف امپلیمنٹیشن دیکھی تھی اور ذہن میں جو بات رکھی تھی وہ یہ کہ ایز لانگ ایز اس ڈیٹا ٹائپ کا انٹرفیس جو ہے یا وہ میتھڈ جو کال ہوں گے وہ وہی رہتے ہیں اندرونی طور پہ ہم امپلیمنٹیشن چینج کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی اندرونی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ کوئی یوزر دیکھنا چاہے یا یہ پوچھے کہ بھئی یہ جو ٹیبل ڈیٹا ٹائپ ہے یا ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے یا وہ ٹیبل کلاس جو ہے وہ تم نے کیسے امپلیمنٹ کی ہے کیونکہ اس کو شاید اس چیز کا لحاظ ہو کہ اندرونی امپلیمنٹیشن کی بنا پہ میں یہ ڈیٹا ٹائپ استعمال کروں یا نہ کروں اب آئیے ہم ایک نئے ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن شروع کرتے ہیں وہ ہے سارٹنگ یہ ایک انتہائی وسیع ٹاپک ہے اور یقینا ہم اس کورس کے بقیہ لیکچرز میں اس ٹاپک کے بارے میں مکمل ڈسکشن نہیں کر پائیں گے لیکن یہ ٹاپک اتنی اہمیت حاصل رکھتا ہے کہ ہمیں ابھی سے ہی اس کے بارے میں بات شروع کرنی ہوگی اور ایسا بھی ہے کہ سارٹنگ کے بارے میں کچھ باتیں ہم کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے بائنری سرچ ٹریز بنائے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک بیس ٹی کا اگر ان آرڈر ٹریورسل کیا جائے تو ڈیٹا جو اس ٹری میں موجود ہوتا ہے وہ سورٹرڈ آرڈر میں باہر نکل آتا ہے اسی طرح بعد میں ہم نے اور بھی ڈیٹا اسٹرکچر دیکھے جس میں ہم ڈیٹا سورٹرڈ آرڈر میں رکھتے تھے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہیپ کے کیس میں اگر ہم ہیپ سے ڈیٹا کوئی منیمم ہیپ ہے اس سے ڈیٹا باری باری نکالتے جائیں تو وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ڈیٹا جو ہے وہ سورٹڈ آرڈر میں نکل آئے گا سارٹنگ کا مقصد کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ڈیٹا کو کسی ترتیب میں لانا اس کا استعمال کیا ہے اس کے بارے میں شاید آپ یہ جاننا چاہیں کہ کمپیوٹر سائنس کی میجورٹی ایپلیکیشن آلموسٹ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ایپلیکیشن جو ہیں ان میں سارٹنگ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے کیونکہ عموماً آپ کو ڈیٹا ڈال کے آپ کو ڈیٹا پھر سرچ کرنا پڑتا ہے تو ایک لحاظ سے سورڈنگ اور سرچنگ یہ دونوں عموماً اکٹھے ہوں گے آپ ڈیٹا ڈالیں گے کسی ڈیٹا سٹرکچر میں اور پھر اس میں سے ڈیٹا ڈھونڈیں گے اور پھر اس میں اور ڈیٹا ڈالیں گے اور پھر میں بھی آخر کار ڈیٹا ڈلیٹ کرنا چاہیں گے سارٹنگ ایک ایسا ٹاپک بھی ہے جس کے اوپر بے بےتحاشا ریسرچ بھی کی گئی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو کتابیں پیپرز بہت سا لٹریچر مل جائے گا اور اس کے لیے بڑے افیشنٹ الگردمس جو ہیں وہ بنائے جا چکے ہیں بلکہ ان ایلگردمس کا بڑا وسیع اور میتھمیٹیکل انالسس بھی کیا گیا ہے تو ایک لحاظ سے اگر آپ نے انالیسز آف ایلگریدمس جو ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ کیسے کیے جاتے ہیں اور وہ کون سے میتھمیٹیکل tools اور پروسیجرس ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں تو سارٹنگ جو ہے اس کے لیے ایک انتہائی مفید ٹاپک ہے کیونکہ اس سے آپ کو وہ کافی حد تک میتھمیٹکل ٹریٹمنٹ جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کو وہ مثالیں وہ پیپرز وہ ریفرنسز مل جائیں گے جس کی بنا پہ آپ اس کے جو انالسیز ہیں اور اس کا استعمال جو ہے وہ کافی حد تک سیکھ جائیں گے تو آئیے ہم اس sorting method یا sorting پروسیجر جو ہے یا یہ جو الگریدمک ہے almost اس کے بارے میں گفتگو اس طرح شروع کرتے ہیں سلائڈ پہ اگر آپ دیکھیں ہاؤ ٹو سورٹ انٹرس ان دس رے یہ ایک رے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں یہ نمبر ہیں بیس آٹھ پانچ دس اور سات اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی طریقہ کار بتائیں کوئی کاروائی بتائیں کوئی ایلگردم بتائیں جس کی بنا پہ یہ جو پانچ نمبرز ہیں ایک ارے میں فرض کرے میں نے ڈال لے اور وہ نمبرز انٹیجرز ہیں ان کی ترتیب جو ہے اس ارے میں اب یہ ہو جائے پانچ سات آٹھ دس اور بیس ایک لحاظ سے یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ بھئی ٹھیک ہے پانچ نمبرز ہیں ان کو ترتیب دینی ہے تو ٹھیک ہے میں سب سے چھوٹا نمبر پہلے لگا دیتا ہوں اس کے بعد بڑا نمبر بعد میں لگا دیتا ہوں اس کے بعد ایسے میں یہ کرتا جاتا ہوں آخرے کار یہ نمبرز جو ہیں یہ اپنی ترتیب حاصل کر لیں گے اور میں نے تمہارے اس سوال کا جواب دے دیا دیکھنے میں تو یہ بڑا آسان لگتا ہے لیکن ذرا سوچنا شروع کیجئے یہ ہیں صرف پانچ نمبر اور انٹیجرز ہیں فرض کریں میں آپ کو پانچ ہزار نمبر دیتا ہوں یا میں بھی پانچ کروڑ نمبر دے دیتا ہوں اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا تم مجھے شارٹ کر کے دو اور تیزی سے یہ نہیں کہ آج میں تمہیں ڈیٹا دیتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ڈیٹا تمہیں کل واپس لا کے دوں گا تب وہ ہو گا۔ یہ نہیں ہم نے یہ ڈیٹا تیزی سے شارٹ کرنا ہے بلکہ ایک اور چند ایک اور باتیں بھی سارٹنگ میں سامنے آئیں گی کہ فرض کریں یہ ڈیٹا جو ہے اس ارے کے اندر رہتے ہوئے ہی سارٹ ہو جائے یہ نہ کہو کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے اور کوئی ڈیٹا اسٹرکچر دے دو کوئی اور ارے دے دو جس کی بنا پہ یا جس کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ ڈیٹا سارٹ کروں خیر یہ تفصیلات ابھی ہم آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے لیکن اس چھوٹی سی مثال سے یہ جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے ایک لحاظ سے جو ہمارا مقصد ہے سارٹنگ اسٹڈی کرنے کا وہ سامنے آ گیا کہ ڈیٹا جو ہے عموماً ہمارے پاس ارے میں ہوگا اور ہم نے ایک البردم استعمال کر کے اس ارے کو سارٹ کرنا ہوگا اور وہ ڈیٹا جو ہے یا اسینڈنگ آرڈر میں یعنی کہ چھوٹے نمبر پہلے یا سب سے چھوٹا نمبر پہلے اور بڑے نمبر جو ہیں وہ ترتیب کے حساب سے آگے کی طرف اور ارے کے آخر میں سب سے بڑا نمبر دوسرا ڈی سینڈنگ آڈر یعنی کہ سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ پہلے ہوگا اور سب سے چھوٹا نمبر جو ہے وہ آخر میں ہوگا تو آئیے اب ہم ان اندم کی طرف چلتے ہیں جس کی بنا پہ ہم یہ سارٹنگ کر سکیں گے یہاں پہ ایک صورتحال پھر سامنے آئی بلکہ آپ کو یہ بات میں احساس بھی ہوگا کہ ہم پھر وہ ڈیٹا اسٹرکچرس کی خاص طور پہ بات نہیں کر رہے بلکہ ہم پھر ایلگر کی طرف سے کی طرف یا پروسیجرس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ ڈیٹا اسٹرکچرس ٹھیک ہے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے یعنی کہ جیسے اس صورت میں ہم دیکھیں کہ مقصد یہ نہیں کہ یہ ارے جو ہے یہ کیا ہے یا ارے کے علاوہ ہم ڈیٹا کہاں پہ رکھ سکتے ہیں مقصد اب یہ ہے کہ ڈیٹا ہمیں مل گیا اب اس کو ہم نے سارٹ کرنا ہے تو آئندہ کی جو ڈسکشن ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ ایلگر ہوگی پروسیجرل ہوگی خیر یہ بعد میں بھی کمپیوٹر سائنس کے مختلف سبجیکٹس میں اور ایریاز میں آپ کو نظر آئے گا کہ ڈیٹا سٹرکچرز عموماً ایلگردمس کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں اور ابھی تک میرے خیال میں آپ کو بڑی اچھی طرح احساس ہو گیا ہوگا کہ کافی ڈیٹا اسٹرکچر جو ہم نے بنائے وہ کسی مقصد کے لیے تھے اور ڈیٹا کے اوپر پھر ہم خاص طریقے سے ایلگردم کاروائی کرتے تھے جس کی بنا پہ ہمیں کچھ مفید چیز حاصل ہوتی تھی تو چلیے سارٹنگ کی اب ڈیفینیشن سامنے آ گئی اب ہم اس مقصد پورا کرنے کے لیے میتھڈس کے بارے میں ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے جیسے کہ سلائیڈ میں آپ کے سامنے ہیں کچھ ایلیمنٹری سارٹنگ ایلگر ڈسکس کریں گے ایلیمنٹری کا لفظ اس طرح نہیں کہ یہ بالکل آسان ہے یا جیسے کہ آپ بچپن میں ایلیمنٹری اسکول میں پڑھتے ہیں وہاں پہ یہ الگرودمس ڈسکس ہوتے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ یہ جب آپ دیکھیں گے کہ بڑے یہ سمپل سے ہیں اور جس کو الگرودمس کا یا ڈیٹا اسٹرکچرس کا تھوڑا سا پتا چلا وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ بڑی آسان سی کاروائی ہے یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہماری ایک قسم کی بیس لائن ہوگی اور اس کی بنا پہ ہم دیکھیں گے کہ اس سے بہتر ایلگریدمس کیا ہے تو یہ تین ایلگردمس ہم ڈسکس کرتے ہیں سلیکشن سارٹ انسرشن سارٹ اور ببل سارٹ اس کے بعد جب ہم یہ تین ڈسکس کر لیں گے تو پھر ہم کچھ اور ایلگریدمس دیکھیں گے جو شاید آپ کہیں کہ یہ اب ایلیمنٹری نہیں یہ تو لگتا ہے کہ ذرا زیادہ ایڈوانس ہیں لیکن خیر سلیکشن سارٹ کی بات شروع کی تو اس کا مین آئیڈیا فائنڈ دا اسمالسٹ ایلیمنٹ پوٹ ان فرسٹ پوزیشن فائنڈ دا نیکسٹ اسمالسٹ ایلیمنٹ the ان سیکنڈ پوزیشن اینڈ سو آن انٹل یو گیٹ ٹو داڈ آف دا رے اور آف دا لسٹ اب یہ چند باتیں ہیں کہ smallest ایلیمنٹ ڈھونڈو اس کو فرسٹ پوزیشن میں پھر اگلا اسمالسٹ ڈھونڈو اس کو سیکنڈ پوزیشن میں اینڈ سو آن یہ میرا خیال میں آپ کے ذہن میں پہلے ہی تجویز آ چکی تھی کہ جب ارے میں میں نے نمبر آپ کو دیے اور ان کو سارٹ کرنا ہے فرض کرے اسینڈنگ آرڈر میں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ پوری ارے کو سرچ کرو اس میں جو سب سے چھوٹا نمبر ہے یعنی کہ اس میں جو پانچ نمبر ہیں ان میں سے جو سب سے چھوٹا نمبر ہے وہ تلاش کرو اور اس کو پہلی پوزیشن پہ لے آؤ اب پہلی پوزیشن پہ جو نمبر ہے اس کو فی الحال کہیں اور شفٹ کر دو لیکن پہلی پوزیشن جو ہے اس کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہاں پہ سب سے چھوٹا نمبر آئے گا اب اس نے تو اپنی آخری پوزیشن پا لی اب آپ اگلا اس سے جو بڑا نمبر ہے اور بقیہ نمبرز میں سے جو سب سے چھوٹا ہے یعنی کہ سیکنڈ اسمالسٹ اس کو تلاش کیجئے جب آپ کو وہ ملا تو اس کو آپ پہلی پوزیشن میں نہ ڈالیے کیونکہ وہاں پہ تو سب سے چھوٹا نمبر پہلے آ چکا ہے اب اس کو دوسری پوزیشن پہ ڈال دیجیے اور دوسری پوزیشن پہ جو نمبر ہے فی الحال اس کو کہیں اور شفٹ کر دیں ارے میں کیونکہ دیکھیے دوسرا نمبر جب شفٹ ہوگا تو اس کی جگہ پہ ہم اس والے نمبر کو جو دوسری پوزیشن پہ پہلے سے موجود ہے فی الحال ادھر اس کو شفٹ کر دیں گے اور جیسے جیسے میں یہ کاروائی کرتا جاؤں گا اب ارے کا جو بکیا حصہ ہے اس میں جو سب سے چھوٹا نمبر ہے اس کو میں نے تلاش کیا اور وہ جو ملا وہ پھر میں نے تیسری پوزیشن پہ ڈال دیا آخر کار کیا ہوگا جو حصہ ارے کا میں چھوٹے نمبر کے لیے تلاش کر رہا ہوں وہ چھوٹا ہوتا جائے گا اور نمبر جو ہیں وہ اپنی ترتیب کے حساب پہ ارے کی شروع والی پوزیشن پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں پہ آنے شروع ہو جائیں گے اور آخر کار ارے جو ہے وہ بالکل شارٹ ہو جائے گی اس کاروائی کو ہم سلیکشن سارٹ کہتے ہیں کیونکہ کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم ہر ایلیمنٹ کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کی فائنل پوزیشن کے اوپر اس کو لاکھڑا کرتے ہیں یعنی کہ ایلیمنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر چونکہ اب ختم ہونے والا ہے میں بقیہ دو میتھڈ جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ آئندہ کروں گا میری تجویز ہے کہ آپ کتاب میں بھی اور انٹرنیٹ پہ بھی شارٹنگ کے بارے میں پڑھنا شروع کیجئے آپ کو کافی ریفرنس ملیں گے اور انشاءاللہ ہم یہ جو دو میتھڈ بکیا ہیں ان کے بارے میں اور جو جیسے کہ میں نے کہا اس سے بہتر میتھڈس بھی ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن اگلے لیکچر میں کریں گے اگلے لیکچر تک خدا حافظ